چودواں مکتوب تجلی کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالی تم کو اپنے صفات کی تجلیات مرحمت فرمائے اس میں شک نہیں کہ دراصل تجلی اسی کا نام ہے جس کا تعلق ظہور ذات و صفات خداوندی سے ہے جلا جلال او جلا شانہ مگر یہ بھی سمجھ لو کہ روح کو کی بھی تجلی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی نازک بات ہے کہ اکثر سالک کو غرور و پندار پیدا ہو گیا ہے کیونکہ وہ تجلی روح کو یہ سمجھا کہ حق کی تجلی ہے ایسے موقع میں اگر شیخ کامل اور صاحب تصرف کا سایہ سر پر نہ ہو تو اس منجدار سے عبور دشوار ہے پس ہر طالب صادق کو لازم ہے کہ کسی شیخ صاحب تصرف کا وسیلہ اور اس کا دامن پکڑے تاکہ اس کی دست گرفتگی کی بدولت منزل مقصود تک پہنچے چنانچہ قرآن قدیم نے بھی خبر دی ہے کہ مِنْ یعنی گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور کسی نے اسی مانی کی طرف یوں اشارہ کیا ہے ربائی بے واسطہ, اے واسطہ گر روی از راہ روی ازراہ بیفتی او سوئے چہ روی در پیروی اشکنی زیمن قدمش دریک دو زمان بے عالم شہ روی اگر کسی رہبر کے بغیر چلو گے راستے سے بھٹک کر کنویں میں گر پڑو گے اگر کسی کی پیروی کرو گے تو اس کے قدموں کی برکت سے بہت جلد شہنشاہ کی منزل تک پہنچ جاؤ گے اب تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تجلی ربانی کیا ہے اور تجلی روحانی کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم آگے لکھتے ہیں ایک دوسری بات بھی کام کی ہے اس کو پہلے سنو یعنی جب آئینہ دل وجود ماسوا کی قدورتوں سے مصفہ و مجلہ ہو جاتا ہے اور کمال درجے کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اس وقت دل جمال حضرت عزت کے آفتاب کی جلوہ ریزی کے لائق ہو جاتا ہے اور ذات و صفات خدا وند کا جامع جہاں نما بن جاتا ہے لیکن اے بھائی یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس کا دل صاف ہو جائے اس کو تجلی ذاتی و صفاتی کا مشاہدہ بھی ہونے لگے گا کیونکہ ذیل کا فدل اللہ ہی میں یعنی یہ خدا کی بخششیں ہیں جس پر چاہتا ہے کرتا ہے دیکھو دوڑنے والا ہی خور کو پکڑ کر پکڑتا ہے مگر یہ لازم نہیں کہ جو دوڑے وہ گورخر کو پکڑ ہی لے دوسری صورت یہ ہے کہ دل کی صفائی کے بعد اتنی روحانی ترقی سالک کو ہوتی ہے کہ انوار روح بشان تجلی ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت سالک سے صفات بشریت بالکل غائب ہو جاتے ہیں اس موقع پر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے دو کیفیت تاری ہوتی ہے پہلا روح کو رتبہ خلافت حق حاصل ہوتا ہے اس باعض و شان تخت خلافت پر اپنا جلوہ دیکھ کر کبھی دعوی ان الحق یعنی میں خدا ہوں بھی کرنے لگتی ہے اور دوسرا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام موجودات کو روح اپنے پایائے تخت کے سامنے سر بسجود پاتی ہے اور اطراف جاتی ہے سمجھتی ہے کہ ہم ہی ہم ہے جیسا کہ منشاہ اس حدیث کا ہے ادھر تجل كل شعین جب اللہ تعالی کسی کو اپنی تجلی دکھاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز تاب ہو جاتی ہے اور اس قسم کی بہت سی غلطیوں میں پڑ جاتی ہے بغیر عنایت خداوندی او حمایت پیر یہ مہم سر نہیں ہو سکتی اب تجلی ربانی اور تجلی روحانی کے درمیان جو فرق ہے اس کو سنو پہلی بات یہی ہے کہ تجلی روحانی پر حدس کا دھیان لگا ہوا ہے اس کو فنا کرنے کی صلاحیت و قوت نہیں ہے اگرچہ جس وقت اس تجلی کا ظہور ہوتا ہے صفات بشری بالکل زائل ہو جاتے ہیں لیکن ہماتن فنا نہیں ہوتے پھر جب اس تجلی کو حجاب ہوتا ہے فی صفات بشری ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن حق سبحانہ تعلی کی ذاتی صفاتی تجلی ان آفتوں سے بری ہے کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ نفس کو مغلوب کر دے اور صفت باطل کو جلا دے قل جاء الحق و الباطل ان الباطل بیلا ذہوکا کہہ دو سامنے آ گیا اور باطل کا وجود اٹھ گیا باطل تحس نہس ہونے والی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ روحانی تجلی جس وقت ہوگی دل میں ظلمانیت بھی ظاہر ہوگی اور شائبہ و شک و شبہ سے دل کو چھٹکارا نہ ہوگا اور معرفت کا پورا پورا ذوق حاصل نہ ہوگا اور حق جل جلالہ کی تجلی بالکل اس کے برعکس ہے تیسری بات یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غرور پیدا ہوتا ہے اور عجب و خودی بڑھتی ہے طلب میں نقصان پیدا ہوتا ہے اور خوف و عز کم ہو جاتا ہے حق سبحانہ کی تجلی کی بات ہی دوسری ہے ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے اور درد طلب بڑھ جاتا ہے اور پیاز زیادہ ہو جاتی ہے اب تم ان باتوں کا لب لباب اور نچوڑ سن لو کہ انسان ذات و صفات باری تعلیٰ کا آئینہ ہے جب انسان کا دل آئنے کی طرح صاف ہو جاتا ہے اس وقت حضرت خداوند تعالی جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے تجلی کرتا ہے اگر حیات کی صفت میں تجلی ہوگی خزر و الیاس علیہ السلام کی طرح حیات جاویدانی ملے گی اور اگر بصفت کلام تجلی ہوگی تو حضرت موسا علیہ السلام کی طرح متقلم ہوگا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور اگر رزاقی کی صفت میں تجلی ہوگی حضرت مریم کی شان ظاہر ہوگی بح الز نخل اپنی طرف کھجور کی ڈال ہلاؤ اور بصفت خلا کی تجلی ہوگی تو وہ بات پیدا ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھیلق و منقطین فتن فخو فی ہے فتح بے ادنی اور اگر تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارو تو وہ اڑ جائیں گے اور اگر اماتت یعنی مارنا کی صفت میں تجلی ہوگی ایسا ہوگا کہ خواجہ ابو تراب نقشبی رحمت رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید کو جیسا پیش آیا یعنی جب اس مرید کی نظر خواجہ بایزید قد اللہ روحا پر پڑی ایک نعرہ کیا اور جان بحق تسلیم ہوا جس شخص میں امادت کی شان آتی ہے وہ ہمت جس شخص کے ساتھ صرف کرے گا فوراً ہلاک ہو جائے گا اور صفات کو بھی اسی پر قیاس کرو مشاہدہ اور مقاشو اور تجلی میں نہایت باریک فرق ہے بغیر بصیرت اور کافی تعامل کے نہیں سمجھ سکتے جب وقت آئے گا خود سمجھ لو گے لکھنا تو سے خالی نہیں اب تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ تجلی اور استطار دو لفظ ہیں جو اس طائفہ یعنی مشایخ کے یہاں مشہور ہیں تجلی کے معنی لغت میں کشادہ ہونا اور استطار کے معنی پوشیدہ ہونا ہے مشایخ رحمت اللہ علیہ کی مراد تجلی سے کشادہ ہونا حق کا اور استطار سے مراد پوشیدہ ہونا حق کا ہے مقصود اس سے ذات حق نہیں لیتے کیونکہ اس ذات کے لیے تغیر اور تلون جائز نہیں مثال یوں سمجھو کہ اگر کسی شخص پر کوئی مسئلہ روشن ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ مسئلہ کشادہ ہو گیا حالانکہ مسئلہ کوئی کشادہ ہونے والی چیز نہیں بلکہ عقل و فراست اس کی کشادہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس مسئلے کو وہ جانتا ہے اسی علم کے کشادہ ہونے کو مسئلے کا کشادہ ہونا کہا جاتا ہے اور اس کا نہیں جاننا مسئلے کا پوشیدہ رہنا کہا جائے گا جب سالک کا دیدہ سر اپنی طرف مشغول رہے گا غیب کا دیدار پوشیدہ رہے گا اسی کو استطار کہتے ہیں اور جب حق کی طرف سے دیکھے گا اور اس کی ملک جانے گا گویا اس نے بشریت سامنے سے ہٹا دی اور غیب کا مشاہدہ کیا اسی کو تجلی کہتے ہیں اے بھائی جس دن انسان کو خلط وجود عنایت ہوا تھا حکم ہوا تھا کہ راہ طلب میں جاؤ اور یافت کا خیال اٹھا دو سبحان اللہ مرید طلب میں اور مطلوب پردائے عزت میں نہ طلب ختم ہوگی نہ مطلوب ظاہر ہوگا جانتے ہو یہ کیا ہے جہاں کہیں جمال ہوگا غمزہ و ناس کا ہونا ضروری ہے جہاں کہیں حسن ہوگا وہاں کوئی ذلیل و گرفتار بھی ہوگا کسی نے کیا خوب کہا ہے ربائی معئیم ترب شمردا غمہائے ترا باد پذیر فتح سم سمتہائے ترا بائی ہما در راحت اگر خاک شوم شایستہ نباشیم قد مہا سے مہائے تیرا ہم ہی ہیں جس نے تمہارے غم کو خوشی سمجھا ہے تمہارے ظلم کو سر آنکھوں پر لیا ہے اس کے باوجود اگر تمہارے راستے میں ہم مر مٹیں تو بھی ہماری خاک اس قابل نہیں کہ تمہارے پاؤں کو چھو سکے سنو برادر جس شخص نے روشن جس شخص نے روش درست کی بلا طلب اس کو نعمت ملے گی اور بدراہ چلا تو ہزار کچھ مانگے گا نہ پائے گا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان بزرگ نے کہا نہیں سائل نے پوچھا کیوں ان بزرگ نے جواب دیا کہ موسا علیہ السلام نے دیدار چاہا مگر نصیب نہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا مگر دیکھا سنو اس آب و گل کی بات سرسری نہیں ہے اور آدم و آدمی کا کام مجازی نہیں مصنوعات و موجودات بہت تھے مگر کسی مصنوع اور موجود کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا جو نوازش تیرے ساتھ ہوئی اگر عنایت کسی سبب پر موقوف ہوتی تو اس کے مستحق نورانی شخصیت اور ملکوتی جوہر ہوتے کیونکہ ان کا لباس عصمت و طاقت قدس و تہارت تھا مگر بات کچھ اور ہے ایسا نہ سمجھو کہ جس سے خدمت لی جائے وہ محبت کے لائق بھی ہو جو حاشیہ کا سزاوار ہے وہ مقام ان کے قابل بھی سمجھا جائے وسلام